الحمد اللہ دوستو عزیزو میرے دینی بھائیوں السلام علیکم بندہ ناچیز نکما بیکار اللہ کی رحمت کا طلبگار آپ کے سامنے حاضر ہے چند فکری باتیں آپ کے تصور آپ کے پیش کروں گا یہ توجہ کی دل کی گہرائیوں سے آپ متوجہ ہو کر سنیں اللہ تعالی کی مہربانی سے آپ کو روحانی فائدہ ہوگا اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے وہ بات کرائے جس میں آپ کا اور ہم کا اور دین کا سب کا فائدہ ہو اللہ رب العزت جو پورب کا رب پچھم کا رب مشرق کا رب مغرب کا رب تمہارا رب میرا رب سب کا رب مجھے ایسی بات کہلوائے جس میں دین کا فائدہ ہو دوستوں آج کل ماحول ایسا ہے کہ علم میں ہے چار قسم کے لوگ بنو پنچواں نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے پہلی قسم دین پر چلنے والے بن جاؤ دین پر چلنے والے بن جاؤ اگر تم سے یہ نہیں ہوتا تو پھر جو دین و چلنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ پھر بھی تمہیں فائدہ ہوگا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو حق کہنے والے بن جاؤ پھر بھی فائدہ ہوگا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری ادنا ایمان کا درجہ ہے کہ حق سننے والے بن جاؤ پھر بھی فائدہ ہوگا ان چار کے علاوہ اگر پانچویں بنو گے تو حکم ہے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے دعا مانگو اللہ تبارک وادی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے حق کہنے والوں سے محبت دے حق کہنے کی توفیقہ فرمائے اور حق سننے والا بھی بنا دے کیونکہ جب تک قوم حق سنتی رہے آخری درجہ ہے حاکم ہے حکمران ہے بادشاہ ہے کوئی ہے جب تک وہ حق سن کر حق کہنے کو نہیں روکتا وہ قوم عذاب میں نہیں آتی آخری درجہ ہے قوم کے ختم ہونے کا اور دنیا کا بادشاہ ہے حکومت ہے اس کے ختم ہونے کا آخری نشانی یہ ہے کہ وہ باطل کو اگر حکومت دے تو اس کا کام ہے کہ وہ حق پر لوگوں کو چلائے اور ایمانی تحفظ کرے روحانی تحفظ کرے جانی تحفظ خود بخود ہو جائے گا جو ایمان اور روحان کا تو روحانیت کا تحفظ نہیں کرتا جان کا تحفظ کون کرتا ہے موت خود حفاظت فرماتی ہے ارے ساری دنیا ایٹم کے اندر پڑے رہو تم اسرائیل فرشتہ خدا نہ بھیجے آپ نہیں مر سکتے فرشتہ کو رو کوئی نہیں سکتا جان کا تو پرواہ بھی نہ کرو یہ تو موت کا ایک دن معین ہے موت حفاظت کرتی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں لوگ جان کے محافظ ہیں دعا مانگو اللہ انہیں ایمان دے کہ روحانی حفاظت کے بغیر جسمانی حفاظت ناممکن ہے جان تو اللہ نے لینی لینی ہے اور وقت سے پہلے نہیں جا سکتی اور وقت سے پہلے آ نہیں سکتی اللہ فرماتا ہے جس کو تم اپنا وہاں پہ سمجھتے ہو سہارا کرتے ہو اس کو میں پکڑ لوں وہ خود کو نہیں بچا سکتا تو آپ کو کیسے بچائے گا یہ تو بات ہمارے ذہن میں بھی غلط ڈالی گئی ہے جو لوگ ہماری جان کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں خدا کی قسم چپے چپے پر ایک ایک بندے پر کوب کو ٹھہرا دو ارے جان کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک روحانیت کی حفاظت نہ کرو روحانیت کی حفاظت کرے حاکم ایمان کی حفاظت کرے حاکم دین کی حفاظت کرے حاکم وہ قوم کا جانی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے وہ حاکم اپنا بھی دشمن ہے قوم کا بھی دشمن ہے جو روحانیت کو تو قاتل ہو اور جسمانیت کا محافظ کا دعویٰ مارے کا تو نہیں سکتا جسمانی تحفظ کبھی نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانیت سے باخبر کر دے جان ایمان سے کہو اگر ہم ایمان دے دیں تو کیا جان ہماری بچ جائے گی وہ تو چلی جائے گی نا جان چلی جائے گی تو ہم ایمان کیوں دیں مجھے ایک بندے نے سوال کیا یہ جی ٹیپو سلطان نے کافروں کو نہیں مانا وہ مر نہیں ایک زندہ رہے میں نے ان سے پوچھا جنہوں نے مانا وہ زندہ ہیں جنہوں نے مانا وہ بھی مر گئے اور موت اس کی سے لکھی ہوئی تھی بلکہ میں کہتا ہوں وہی زندہ ہے خیر موضوع یہ بہت لمبا ہے روحانیت کا مختصر یہی کر دیتا ہوں کہ جسمانی اسلاح روحانی اصلاح اور روحانی تحفظ کے بغیر جسمانی اصلاح اور جسمانی تحفظ ناممکن ہے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ اب ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں جی مولوی نکم میں ہیں اور مولوی کھا رہے ہیں کہہ دیتے ہیں اور بصیرت دیکھو ہماری ایمان سے ہمیں عقل ایمان میں ہے عقل جو ہے بے, بے ایمان کو اللہ نے اکل والا نہیں کہا کہ اک ایمان عقل اور سوچ اس کی بڑھتی ہے جس کے اندر ایمان ہو تو آپ یہ بتائیں ہم قوم میں عقل یہ ہے ایمان سے کہیں کہ کوئی ڈاڑھی والا گناہ کر دے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نہیں پڑ جاتے غلط بات ہو تو مجھے یہیں ٹوک دینا کیوں پڑتے ہیں کہ یہ سنت رکھا کر عزت نہیں کرتا ایسا ہے ہمارے ملک میں ایسا بھائی سنت کی عزت نہیں کی آپ نے سچ کہا کہ سنت کی عزت کرو تو ہم میں نے بھی اس لیے ڈاری نہیں رکھی کہ سنت کی عزت لوگ نہیں کرتے یار ہم اس لیے ڈاری نہیں رکھتے کیونکہ کلمہ تو کوئی چیز نوز باللہ قوم کی نگاہ میں ہے نہیں تو ایمام سے میرا سوال ہے کہ ڈاری سنت ہے ارے سنت والے نے گناہ کیا تو آپ اس پر برس پڑے شادی کیا ہے ایمان سے کہنا شادی بھی تو سنت ہے نکاح سننا تھی اس پر اقرار ہو غلط بات ہو تو مجھے یہیں کہہ دینا اگر صحیح بات ہو تو آپ اقرار تو کرتے رہے زبانی شادی بھی سنت ہے نا جو منا مانے مہادیس پاک پڑو نکاح سننا تھی تو کبھی آپ نے اپنے ملک میں یہ بھی سنا کہ کسی شادی والے کو کسی نے کہا کہ بھائی سنت ہے اس کا بھی احترام کرو ایمان سے کہنا کسی نے کہا کیوں کیا اسی کو کل کہتے ہیں کہ داڑھی والے سنت نے اس پر برس پڑے اور شادی والے سنت والے جیسا بھی کرتے رہے ان کو نہ کچھ نہ کہو وہ سنت نہیں ہے پھر بصیرت تو اتنا ہو گئی نا کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ علم عمل ہے ذریع ذہن میں رکھنی بات میں بوڑھا بندہ ہوں چند باتیں کروں گا آپ سے جو ضرورت کی ہوں گی علم عقیدے پر بحث کر رہا ہوں عمل تو خدا عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ علم جو ہے وہ عمل ہے داڑھی بھی عمل ہے حج بھی عمل ہے حافظہ بھی عمل ہے حافظہ بھی عمل ہے سمجھ گیا اس بات کو اگر عقیدہ خراب ہو تو عمل فائدہ نہیں دیتا اتنا تو آپ کو پتا ہے عقیدہ خراب ہو تو عمل بیکار ہے جتنا بڑا عالم ہے عقیدہ خراب ہے علم فائدہ دے گا ایمان سے کہنا فائدہ دے گا علم حاج ہے عقیدہ خراب ہے حافظہ ہے داڑھی بھی ہے है? چارے کتاب حافظہ عقیدہ اس کا خراب ہو تو اسے کوئی چیز فائدہ نہیں نتیجہ کیا نکلا کہ علم سے حج سے داڑھی سے حافظہ سے جو ہے وہ عقیدہ بلند ہے عقیدہ بلند ہے کیونکہ عقیدہ نہ ہو خراب ہو تو کوئی چیز فائدہ دیتی نہیں اس میں تو کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے کسی جماعت کا اس میں اختلاف نہیں ہے اختلافی مسئلہ نہیں کر رہا کیونکہ عمل کی بنیاد ہے عقیدہ علم کی بنیاد بھی عقیدے پر منحصر داہی کی بنیاد بھی عقیدے پر منحصر اچھا اب میرا آپ پر سوال ہے جو عقیدے کو کچھ نہیں سمجھتا اس کی نگاہ میں عقیدہ کچھ نہیں ہے وہ عمل کو بڑا سمجھتا ہے کیا اسے عقل ہے اسے ایماندار آپ کہیں گے جو عقیدے کو کچھ نہ سمجھے اور عمل کو بڑا سمجھے علم عمل ہے جو عقیدے کو کچھ نہ سمجھے علم کو زیادہ سمجھے تو اسے بھی آپ بے وقوف کہیں گے ایمان سے ایسا کیونکہ عمل کی بنیاد عقیدہ ہے عقیدہ خراب ہے علم فائدہ نہیں دیتا تو عقیدہ مقدم ہوا علم موقع ہوا اب جو علم کو مقدم کرے گا وہ بے وقوف ہوگا کیونکہ عقیدے عقیدہ ہمیشہ مقدم ہے تو جو عقیدہ کو کچھ نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہے کہ عمل کی بنیاد عقیدہ ہے اور عقیدہ کی بنیاد کیا ہے آپ کو بتا دوں عقیدے کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عقیدہ کی بنیاد کیا ہے کلم شریف ہے میں آپ کو اس ایمان دے رہا ہوں مسلمان صحیح معنی بنا رہا ہوں آپ کو پتا لگے مسلمان یت کیا شاید ہے عقیدہ سنوارنے آیا ہوں میں آپ کا عمل تو خدا ہمیں توفیق دے تو عقیدے کی بنیاد ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیونکہ یہ توحید اور رسالت ہے توحید کلمہ کیا ہے توحید رسالت ہے ارے قرآن بھی توحید اور رسالت منانے آیا اور علوم بھی سارے توحید اور رسالت منانے آئے اور توحید اور رسالت کو کچھ نہیں سمجھتا تو علم کیا فائدہ دے گا اس کو جس کی نگاہ میں کلمہ ہی کچھ نہ ہو تو ایمان سے آپ ہم اور دھیان کریں کہ آپ کلم کی کیا اہمیت ہے ہمارے اندر کہ گاڑی والا گناہ کرے برس پڑھتے ہیں علم والا گناہ کرے برس پڑھتے ہیں حافظ گناہ کرے برس پڑتے ہیں حاجی گناہ کرے برس پڑتے ہیں اتنا کم ذہن ہمارا کیوں ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا گناہ کرے اسے کچھ نہیں کہتے <تصفح> معلوم ہوا ہماری نگاہ میں کلمہ کچھ نہیں ہے علم بڑی چیز آئے اور جو علم کو عقیدہ سے مقدم سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں کیونکہ علم کی بنیاد عقیدہ ہے اور عقیدہ کی بنیاد کلمہ شریف آئے جو قوم کلمہ شریف کو کچھ نہیں سمجھتی وہ کبھی مسلمان آئے ہی نہیں اس طرح پابو سلطان بول پڑے فرمایا تو جہان کلمے دے اندر کی جانے خلقت گال ہوں بھولی سریکی میں گالا کہتے ہیں دیوانے کو بے وقوف پاگل کو فرمایا توئے جہان کلمے کے اندر ہیں ایمان سے کہیں جب آپ کافر کو مسلمان پڑھائیں گے قرآن پڑھائیں گے یا کلمہ پڑھائیں گے اس پر قرآن فرض ہوگا نمازی فرض ہوگا جب اس نے کلم, جب کلمہ پڑھ لے گا تو فرائض واجبات سنن مقدہ میں اس کو چھٹی نہ ہوگی جس طرح ایک صحابی پر فارض ہے اسی طرح اس پر فرض ہو گیا واجبات واجبات ہو گئے سنن مقدہ سنن مقدہ ہوگی عقیدت بات کر رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا گنا جو ہے کلمے پڑھنے والے پر حرام ہے کسی حاجی پر حرام نہیں کسی حافظ پر حرام نہیں کسی عالم پر حرام نہیں گنا اس پر حرام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جس نے کلمے کو کچھ نہیں کہا سمجھا کہ عالم گناہ کرے پر اس پرتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا گنا کرے اسے کچھ کہتا ہی نہیں <سلام> ارے <سلام> ایمان سے خدا ہمیں خدا ہمیں عقل دے کہ ہم کلمہ کو سب کچھ سمجھیں قرآن بھی کلمے کے اندر ہے جنت بھی کلمے کے اندر ہے حدیث بھی کلمے کے اندر ہے ایمان بھی کلمے کے اندر ہے یو فون اب احدہ پڑ چکا ہے اسلام کے اندر آ گیا ہے چودیواری کے اندر جس پر صحابی پر زنا حرام ہے ایسا تجھ پر حرام ہے باتیں تو بہت ہیں ٹائم تھوڑا ہے چوک سے میں گزر رہا تھا مجھے رات کے دس بجے کہیں دور سے میں سفر کر کے آ رہا تھا منشی بیٹھا تھا سادے لباس میں اس نے مجھے بلا لیا حضرت صحب میں جب آیا اخبار پر خبر لگی ہوئی تھی مجھے کہتا ہے یہ تو مولویوں کا حال ہے تو میں سفر کیے ہوئے تھا تھکا ہوا تھا میں نے کہا کوئی بات کرتا ہے اس بے وقوف جیسی بات کر دی میں نے کہا جی یہ ہمارا حال ہے اور آپ تو کھانے کابے سے برا کرنے والے ہیں ماں سے برا کرنے والے ہیں آپ تو میں نے سیدھے الفاظوں میں ہی کہہ دیا غصے میں تھا اللہ مجھے معاف کرے وہ الجھ پڑا کہتا ہے کیوں مولوی جی مجھے ایسا کہا میں نے کہا جاؤ غیر مولوی ہے گاڑی مون ہے غیر مولوی ہے تمہیں جا کر میں ثبوت دوں وہ ماں سے پکڑا گیا ہے اور ماں خانہ کا بھائے وہ مجھے سے کہنے لگا مولوی صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کیا آپ اس کو کہیں آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا میں نے کہا بھی تمہیں یا نہیں ہے یا تو ایمان میں ہے جب ہے نہیں ایمان ایمان ہوتا تو مجھ پر یہ سوال کیوں کرتا مجھ پر یہ بات کیوں ٹھوستا تو تو محروم ہے ایمان سے میں تو یہ بتاؤں آنکھ دوں بھی اس مولوی پر جس کی خبر پڑی ہے تو مجھے کیوں چمٹ گیا ارے ایک مولوی کی بات سب مولویوں پر آ سکتی ہے ایک داڑھی والے کی بات سب داڑھی والے پر آ سکتی ہے تو ایک غیر مولوی کی بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا عبد اللہ ہمارا قیدا نہیں ہے کہتا ہوں, میں تو تھانے کا منشی ہوں آپ مجھے ایسی طرح نہ سمجھاتے ہے بات آپ کی صحیح میری سمجھ میں آ گئی لیکن اس طرح نہ, میں نے کہا میں اس طرح نہ سمجھاتا تو آپ کو سمجھ ہی نہ آتا کیسا ظلم ہمیں یہ کافروں نے ہمارے ٹھوس دیا میں نے کہا ایک مولوی قطر کرے تمام مولویوں کو جیل میں دے دیا کرو ارے مان سے آپ مسلمان تو ہیں کچھ ہوش تو پکڑو اتنا مر نہ جائیں ہم کہ جھوٹ ہم پر غالب آ رہا ہے سمندر کی طرح ہمارے دماغ میں چلا جا رہا ہے کوئی روکنے والا ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے ایک بیٹا بہن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نبی کا بیٹا ایمان سے سب ہم یہ کہیں کہ سب نبیوں کے بیٹے ایسے ہیں دوسروں کو کہہ سکتے ہیں ایک صحابی جس نے کاتے بھی وہی تھا نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا کیا ہم کہیں سب صحابہ ایسے ہیں ارے ایمان سے ساری قوم کے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے سارے مولوی ایک جیسے نہیں سارے داڑھی مون ایک جیسے نہیں سارے داڑھی والے ایک جیسے نہیں جس سے جرم سرزد ہو ارے یہ کافروں کا مذہب ہے اسلام اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی کچھ نہیں کہتا ایک باپ کے بیٹے بھی ایک طرح نہیں ہے یہ کون سا قانون ہمارے دماغ میں آ گیا یہ ایک مولوی کی خبر اور سب مولویوں پر ہم نے تھوپ دی کیا ہے کفر نے ہمارے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے ہمارے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنی سوچ رہی نہیں پانی پانی کر گئی کلندر کی مجھ کو یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن ارے تو دفاع ملک کر رہا ہے یہ تو کافر بھی کرتے ہیں دفاع ملک ارے مسلمان دفاع اسلام کرتا ہے دفاع ملک نہیں کرتا کیونکہ اسلام کو کا ضد ہے اور مسلمان کافر کا فرقہ ضد ہے دفاع اسلام کرو دفاع ملک خود بخود ہو جاتا ہے اس لیے اسلام نے حکم بھی دفاع ملک کا دیا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں ترک وطن سنت پبوی ہے اسلام تیرا دیش ہے تو مستفی ہے فرمایا وطن کو تو کئی نبیوں نے ترک کر دیا اسلام کو نہیں چھوڑا معلوم ہوا اسلام تیرا وطن ہے اگر اسلام ہے تو تیرا وطن ہے اسلام نہیں تو تو خود بھی اپنا آپ نہیں ہے تو وطن کی بات کرتا ہے یہ دفاع ملک جو ہے یہ کافرو کا طریقہ ہے اور خدا کی قسم مسلمان دفاع اسلام کرتے آئے ہیں دفاع ملک مسلمان پر آرام ہے تو ذہن ہمارے مجھے ایک بندے نے سوال کیا جی مولوی نکمے کھا رہے ہیں میں نے کہا تیرے ذہن پر بھی قربان میں تجھے بتاؤں ارے تجھے میں آنکھ دے جاؤں لاکھوں فقیر آپ کے ملک میں سارا دن مانگتے ہیں روپیہ مانگنے کے سے اس کو بھی دے دیتے ہو دے دیتے ہو نہیں دے دیتے جھوٹ بول رہا ہوں لاکھوں فقیر اس وقت دو دو تین تین سو ارے میرا تجربہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں سات گھر کے بندے ہیں سات صبح نکل جاتے ہیں چھوٹے بچے بھی نکل جاتے ہیں بیس تیس پچاس سو دانے روٹی ہر چیز کپڑے وہ شام کو سارے ساتھ کے ساتھ لاتے ہیں اور رات کو چرس اور بھنگ پیتے ہیں وہ بھی تو کھا رہے ہیں کسی نے کہا ہے ایمان سے سارے مستحق کھا رہے ہیں ارے کسی نے کہا وہ نکمے کھا رہے ہیں مجھے ایک ہمارے درویش نے بات سنائی کہ آپ کی کہ ہم کہاں ترقی کریں میں آپ کو بات سناؤں کہ میرا چچا جات بھائی ہے اس نے مولوی کو بلایا اور مولوی نے ساری رات قرآن مجید پڑھا سویرے اس نے تین سو روپیہ پیش کیا تو مولویوں نے کہا پانچ سو اس نے مجھے بلایا جد مولویوں کا حق ہے حال ہے کہ پانچ سو مانگتے ہیں دیکھو قرآن شریف پڑھتے رہے اور پانچ سو مانگتے ہیں پھر اس نے کہا اس نے ملم کو بلایا قسم کھا گیا شیطان نے کہا کوئی میری ادان آئے حکم تھی آجے کاجے باجے تیری ہی ادان آئے ارے کہاں قرآن مجید قدر قرآن دا مومن جانے کیا جانن بے دینے قدر فلاں دا بل بل جانے کیا جانے کہاں کمی نے قدر قرآن دا مومن جا جانن والے سو گئے ملنگ کو بلایا قسم کھا گیا کہ ایک رات کا ستر ہزار دیا اس نے اور ساری رات شیطان کی آواز بنتا رہا پینتیس ہزار ہم ویل کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جو ایسے کہ اسے دے دیتے ہیں تیس ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار روپیہ ملنگ لے کر گیا ارے تین سو پانچ سو وہ مولویوں کا گن رہا ہے جو ساری راجیہ قرآن پڑھتے رہے کتنا ہزاروں ملنگ کھا رہے ہیں باندھ لگوئے مورے دوں کھیل کود سے اراد کرو وہ بدل فرماتے ہیں کہتا ہوں تو بنتی ہے جان پر چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر ارے چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا اور لاکھوں جانوں سے ایک ایمان اچھا چپ کر رہنے کا وقت یہ آ گیا کہ اللہ کے نام لینے والوں کو نکما کہاں جا رہا ہے اور کروڑوں روپے اللہ نے فرمایا ارے مسلمان کافروں سے لڑتے آئے کھیلے نہیں ثابت کر دے وہ ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں یہ بے غیرت کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور کروڑوں روپئے اس پر خرچ ہو رہے ہیں کسی نے کہا کیا فائدہ ہے کرکٹ سے سارے عمران خان کے بیٹے بن گئے محمود گازن تو کوئی نہیں بنتا نا غلط بات ہو تو مجھے یہیں کہہ دینا ٹھیک ہے کڑوی باتیں ہیں اس لیے سرے کی کا بزرگ شہر میں کہنے لگا کہہ دوں جو ہوگا انہوں نے کہا سکول بندے بلے ایک ہاتھ وکٹاں ہاتھ بلے تور پوندے گلے دے گلے ون کھیت دے سورے آدھے بمب ڈہ لسیا ایک نہ بلے بزرگ بد دعا دیتی ہے لاکھوں روپے کروڑوں روپے اور کسان کو تیس ہزار قرضہ دس ہزار رشوت اور سود اوپر معیشت تباہ ہے آپ کی اربا روپئے لاہور جا کر دیکھے کرکٹ کلب سو سو ٹوپ کی ٹوپ کا ایک ہی بلب لگا ہوا ہے لاکھوں روپئے کی بجلی ہو رہی ہے تمہاری اور سہتاری کھیل پر کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دین میں نہ دنیا میں کسی نے کہا یہ ہمارے خزانے آم سوارے جا رہے ہیں ڈھائی لاکھ روپیہ چیز اب کہا جو جیت جائے گا پچاس پچاس لاکھ ملے گا یہ بسنت میلہ جو منایا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں یہ بسنت کیا ہے ایک حضور کا گستاخ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ایک مجاہد نے مارا تو یہ کافر سکھوں سے ان کا رشتہ تھا تو یہ کافر مل کر اس کی محبت میں یہ بسنت میلہ مناتے ہیں کروڑوں روپئے آپ کے ملک میں خرچ ہو جاتے ہیں بسنت میلے پر اور حکومتی کرتی ہے یہ جائز ہے है? اللہ حیرت علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے علیہ السلام اگر میرے نام لینے والے موجود نہ ہوں تو باقیوں کو بھی مولہت نہ دوں ختم کر دوں تجھے <ترجم> کیا پتہ اللہ کے نام کی کیا شان ہے ایمان ہوتا تو پتہ لگتا خدا کی قسم کوئی نماز نہ پڑھتا ہوگا کوئی روزہ نہ رکھتا ہوگا ایک شخص سے اللہ ہی نکل جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ دس سال قیامت پیچھے کر دے گا پوری دنیا میں اللہ اے ابراہیم نبی کے فیل کو دیکھو کیا نبی جو کام کرتا ہے وہ مفت کرتا ہے نبی بیکار کام کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پوچھو جنہیں لمین باہر آئے انہوں نے اللہ فرم یاد کیا ایسے زور سے فرمایا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش کر باہر آ گئے وہ یار کون ہے میرے یار کا نام لینے والا میرے رب کا نام لینے والا آپ کھڑے تھے کہا ایک بار سنا دے مجھے آپ کیا دو گے فرمایا آدھی بکریاں دے دوں گا جو میرا ریوڑا آپ کا بہت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکریاں بہت تھیں فرمایا ایک بار اللہ سنا دے آدھارے ور تجھے بخش دوں گا اس نے کیا اللہ آدھارے ور دے دیا فرمایا ایک بار پھر سنا دے یار کہ آپ کیا دے گا فرمایا دوسرا آدھا دے دوں گا اس نے اللہ کیا دوسری عدل دے دی ہاں فرمایا پھر یار ایک بار سنا دے کہ آپ کیا کرے گا کہ خدا کی قسم نہ کر باندھ کر ساری عمر تیری بکریا ہی چراتا رہوں گا جن کو اللہ کے نام کی پتہ ہے شاپ ہے اللہ اللہ کرنے والے جو روحانی تحفظ کر رہے ہیں وہ مفت کھا رہے ہیں افسوس ہے تیرا پیسہ سارا قیمت پر لگ رہا ہے مجھے تو پتہ ہے نا جو پیسے ہمارے لگ رہے ہیں یہی لگ رہے ہیں جو تم عالم کی تم نے تم اللہ واسطے کا یہی پیسہ تمہارا باقی سارا ضائع ہے جو کاتے پیتے ہیں وہ بھی ضائع ہے تجھے کیا پتا تو اس نے اللہ اس لیا نام تو آپ نے لاٹھی اٹھائی لاٹھی اٹھا کر ساتھ ہی چل پڑے کہا چلو میں آپ کی بکیل نبی کا وعدہ تھا مام رسول کا وعدہ تھا معمولی بات نہیں تھی آپ چل پڑے تو وہ آگے غائب ہو گئے کیونکہ وہ تو امتحان لینے آئے تھے کہ میری نام کا قدر کیا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایسی تجارت بتاؤں جس میں تم آئے کوئی نقصان ہی نہیں ہے نفا ہی نفا ہے وہ کیا ہے میرے نام پر دینا قرآن مجید میں ہے یہ ایسی تجارت ہے کہ سات گنا ہو کر باغ کہتے ہیں سات سو حصہ ہو کر اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آگے بھی ملتا ہے آپ کہ سکول والا جو پیسہ ہے لگا رہے ہیں ہاں جی یہ علم نہ پڑھے کیا بتا جاؤں علم کیا ہے مولا صاحب آپ کو بتایا ہوگا شادی رحمت نے فرما علمت رسانت بدار ال کرا اچھا میں وہ دلیل نہیں دیتا ایک بات پہلے آپ سے پوچھ لوں میں ایمان سے سچ مجھے کہنا کہ اگر یہ علم ہے تو پڑھنے والے عالم ہو گئے نا یہ بات تو آسان ہے یار کہہ دو کوئی بات نہیں پڑھنے والے اگر اس کو علم کہو گے تو پڑھنے والے عالم ہیں پروفیسر بھی عالم ہے ماسٹر بھی عالم ہے بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی عالم ہیں ہیں تھنڈار بھی عالم ہے ڈی سی کمشنر سارے عالم ہیں ان کو یار کیوں نہیں کہتے کہ تم یار ہوش کرو کچھ بندے بنو یہ علم ہے تم بھی عالم ہو یا اسے علم نہ کہو یا پھر پڑھنے والے سارے عالم ہیں ان کو کہو وہ بھی بندے بنے کچھ کی طرح برس رہے ہیں کیوں میں باس نہیں کرتا ہوں میں علمی کہتا ہوں اگر اسے علم پر کہیں گے تو پڑھنے والے سارے علم ہوں گے یا اسے علم نہ کہوں ارے علم کہا گیا اتلب العلم اتلب و علوم یہ یاد میں آپ کو بتا دوں آپ سے دکھا ہو رہا کہ اللہ جہاں آتا ہے وہ خاص علم ہو جاتا ہے ایک کتاب کوئی کتاب الکتاب قرآن مجید کو اس اسمارفا بن جاتا ہے الف لام خاص ہو جاتی ہے یاد رکھنا علم کہا گیا ہے ارے گوشت جو ہے شور کا بھی جو گوشت ہے کتر کا بھی گوشت ہے نام تو گوشت ہے لیکن حرام حلال تو ہے نا حرام حلال تو ہے ارے کرنسی بھی تو علم ہے جادو بھی علم ہے کیا ہم سب کو حلال کریں سب کو جے ہو گیا ہم کر علم تو ایک ہی علم ہے جس کی وضاحت علم میں آئے علیہ رحمت فرماتے ہیں علمت بدارا علم وہ ہے جس کی مارست بندہ بہشت میں پہنچ جائے دوسرا فرماتے ہیں علم راہ حق نہ نمایت جہالت است جو علم اللہ کی راہ نہیں دکھاتا جہالت ہے ترا علم در دین دنیا تمام کہ ترا علم ترا علم از علم گیر فرمایا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ علم دنیا میں نہیں ہے ارے دنیا کے لیے بھی تمہیں کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے اور تمہارے کام خدا کی کسم ایسا نظام پکڑیں گے کہ تجھے پتہ نہیں ہوگا علم مولانا روم سیل نے اللہ نے فرمایا علم دوسرا قول ہے علم راہ حق نہ نمایات جہالت است جو علم اللہ کی راہ نہیں دکھاتا وہ جہالت ہے وہ جہالت ہے, وہ جہالت ہے. تیسرا مولانا روم صاحب کا مصنوعی کا شعر علم قرآن تفسیر و حدیث حرق بجودی خانت خبیس فرمایا علم قرآن تفصیر و حدیث ہے بس جو اس کے سوا پڑھے گا خبیث بن جائے گا یہ فرض عین ہے سپیکر میں کہہ رہا ہوں کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کہہ دے یہ فرض عین ہے دوسرا ہے تحریری علم اور حساب کتاب کا علم قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تو پڑھا ہوا ہے تو دوسرے کو بھی لکھ دے جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے لکھ دے اس کو اگر ضرورت ہے تو اس کا کام کر دے معلوم ہوا یہ فرض کفایہ ہے فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر پر فرض ہوتا ہے بات سمجھ گئے اللہ یہ نہ فرماتا کہ تو نے اگر پڑھا ہے تو دوسرے, کا, دوسرے کو بھی لکھ دے معلوم ہوا یہ فرض کفایہ ہے چاند بندے پڑھیں اور مقصد قوم ملک کی خدمت ہو یہ دل میں سما دینا بات مقصد قوم ملک کی خدمت ہو تو فرض کفایہ ہوگا اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو فرض این چھوڑ کر فرض کفایہ پڑے گا ارے دل کی گہرائی سے سن لو وہ دلندا بن جائے گا دوسرا جب مقصد پیٹ ہو جائے گا ارے یہی تعلیم جب مقصد پیٹ ہو جائے گا جب مقصد پیٹ ہو جائے گا ارے یہی تعلیم جب مقصد پیٹ ہو جائے گا خدا کی قسم تعلیم ہی نہیں رہے گی یہ ہنر اور قسم پیٹ, پیٹ, پیٹ, پیٹ. جب پیٹ ہے اسے ہنر اور کسب کہو اور ہنر اور کسب کے سکھانے کے لیے بیت المال سے ایک پیسہ لینا بھی آرام ہے تو نکمے یہی ہیں جو پیٹ کی طرح سکھاتے ہیں ہر ایک اپنے پیدے سے سیکھ رہا ہے خونہ, ہندی کا بزرگ ہے اس کے دیوان سے میں نے شیر پھرا سے وہاں بزرگ عقل بھی اسے ہوتے وہ فرماتے ہیں پڑھ گل کسب جان بھی ترقی جی گلن کہتے ہیں ہندی میں لکھنے کو وہ کہتے ہیں پڑھنا گلنا جو ہے یہ قصب ہے ترقی میں کہتے ہیں زبان کو جیڑا سبق شو پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب کئی سو سال پہلے کہہ کر دیوان ہندی میں لکھ گئے ہیں بزرگ فرماتے ہیں جرا پیر کامل جا علمائے ہاتھ سبق پڑھاتے ہیں وہ کسی کے نصیب ہوتا ہے ہر ایک کے نصیب نہیں ہوتا کسب کے لیے بیت المال سے کچھ نہیں لیا جا سکتا ویسے کیا ہے کہ ادھر ٹیوشن لگے ہوئے ہیں ڈگنے پیسے ہی جا رہے ہیں مجھے ایک شخص کہنا ہے خدا عقل دے ارے جب روحانی زیوان ہو کہتے ہیں لوگ ترقی کا دور ہے ایسے کہتے ہیں ترقی کا دور ہے بھائی ایمان سے کہنا ماں کو عقل دینے آؤں ذرا منسی اثرات دیکھے کہ پنکھے آر گئے بجلی آ گئی عشیاں آ گئیں بسیں آ گئیں کاریں آ گئیں جو کچھ آپ موجودہ ماحول کے مثبت اثرات پر نگاہ رکھتے ہیں ارے ذرا منفی اثرات پر بھی نگاہ کھول دیتا ہوں آپ کی کیا ایمان ہمیشہ دونوں طرف دیکھتا ہے ایمان یہ دیکھا کہ ساتھ کیا لایا یہ ماحول شوگر آ گیا کینسر آ گیا ٹی وی والے کو ہم نہر پر دیکھ رہے تھے دور سے ڈر سے نزدیک نہیں جا کہ ٹی وی والا کیسے ہوتا ہے حرتن علیہ السلام کے پاس عورت آئی فرمایا ہی عرض کی یا سل خدا دعا مانگو مانگو میرے بچے تین سو سال کے ہو کے مر جاتے ہیں یہ کوئی زندگی ہے تین سو سال آپ ہنس پڑے عرض کی کیوں ہنستے ہو فرمایا قرب قیامت ایسی عقل والی قوم ہوگی کہ تیس چالیس سال عمرے ہوں گی اور انہیں خوف کوئی نہ ہوگا وہ اس پر ہی بس ارے ہماری سو سال والی چالیس پچاس پر آ گئی کیا ترقی ہے بیش قیمت چیز مسلمانوں ذرا سوچو بیش قیمت چیز ہم سے چلی گئی ہمیں خدا آنکھ دے تو ہم روتے یہ چالیس پچاس فرمایا اگر میں اس وقت کی زندگی پالوں تو درخت کے شائے کے نیچے اللہ اللہ کر کے گزار دیتا کیونکہ چالیس پچاس سال تو کوئی زندگی نہیں ہے سو سال والی زندگی چالیس پچاس پر آ گئی اور بیش قیمت چیز ایک سیکنڈ ارب روپے کا نہیں ملتا اور زندگی میرے اللہ کے ہاتھ ہے دین فرماتے ہیں اور شرم کر کچھ اور جس نے تمہیں زندگی دی جو ایک سیکنڈ عرب کا نہیں ملتا وہ تجھے روزی نہیں دے گا وہ ترقی کرتی ہیں جن کے عزائم بلند ہوں آر جاتی ہیں ارے مومن کے عزائم قومیں وہ پست ہو جاتی ہیں جن کے ازائم پستوں بلند ایک صحابی کمرہ بنایا باری رکھی قربان جاواں رسول خدا کس عزم کا سبق دے رہے ہیں باری رکھی فرمایا صحابی یہ باری کیوں رکھی قربان جاواں یا رسول اللہ رکھی کہ مجھے ہوا آئے فرمایا صحابی تو ارادہ یہ کر لیتا کہ آزام سنتا ہوا تو تجھے ویسے ہی آ جاتی ارے پہلے تو علم پر خدا رسول کی معرفت کے لیے خدا کے لیے اگر یہ نہیں رکھتا تو قوم ملک کی خدمت کے لیے پیٹ تو خود بخود ہی پل جائے گا تیرے آزمی پست ہو گئے کسی نے بتایا ہی نہیں تجھے عزائم ہمارے پست ہو گئے آزو ہماری بلند ہو گئی قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے عزائم بلند ہوں آرزوں میں پست آ جاتی ہیں تو باری رکھتا کہ میں ازان سنتا یہ عزم بلند تھا آرزو تیری تھی ہوا ہے وہ تو آ جاتی کیونکہ جب آزمی بلند ہو آرز ساری بیچ میں آ جاتی ہے بلند نہ رہے ہمارے مولوی جی کھا رہا ہے شادی رحمت نے فرمایا فرمایا ایک اندھا تھا مثال دے کر آپ نے سمجھایا ارے ولی ویسے بھی کہہ دے تو گفتہ ہو گفتا اللہ بہت گھر کے حلقوں میں عبداللہ اللہ فرمایا ولی کا کہنا یوں سمجھ لو کہ ولی اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں یعنی میرے حکم کے بغیر وہ بولتا ہی نہیں سادی علیہ ویسے کہہ دیتے تو میں تو خدا دل کی آنکھ سے ہی مان لیتا لیکن انہوں نے مثال فرما دی ہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے فرمایا ایک اندھا کیچڑ میں پڑا تھا کیچڑ میں اندھا پڑا تھا تو بندے گئے رات کو اندھیری رات تھی ہوا تھی بالکل دھواں چھایا ہوا تھا کچھ نظر نہیں آتا تھا تو اندھے کو آواز سنی اس نے کیا کیا کرنے آ رہے ہو کہا تجھے نکالنے آ رہے ہیں اگر جاؤ لینٹ لائن, لے آؤ کوئی دیا وغیرہ کا انتظام کر کے پھر آؤ میرے پاس اسنے کہا انہوں نے کہا اندھا تو عجیب ہے ارے تجھے دیا کیا فائدہ دے گا تو تو اندھا ہے اس نے بولا کہ مجھے فائدہ نہیں دیتا تم جس کیچڑ میں آگے پار جاؤ گے اگر اندھار آؤ گا میری طرح تم بھی ڈوب جاؤ گے ہمیں خدا سادی رحمت نے فرمایا عالم جتنا بیکار ہو جائے اور ایک کیچڑ میں پڑا ہوگا دوسروں کو بچا رہا ہوگا شیطان سارے صبح کٹھے ہو گئے شام کو کیا کام का کیا میں نے قتل کرا دیا تو نے کیا کام کیا میں نے جی اور تم کو نکاح طلاق دلا دی ماں بہنوں کو جدا کر دیا اولاد کو جدا کر دیا ایسے سنوں سارے کام بتاتے رہے چپ کر کے سنتا رہا ایک نے کہا چھوٹا بچہ دین کا علم پڑھنے جا رہا تھا میں اسے واپس لے آیا وہ تھر اس کو چومنے لگا چومنے لگا اسے شیطان بولا وہ سارے بولے ہم نے اتنا اتنا بڑے کام کیے قتل کرا دیا طلاقیں دلا دی ماں بہنوں کو جدا کر دیا بھائیوں کو جدا کر دیا ہم نے بڑے فساد کرائے تو ہمیں تو نے کوئی شاباس تک نہیں دی چوم رہا ہے بچے چھوٹے کو یہ لے آیا اس نے کہا آؤ گیا چلے گئے تو ایک سو سال کا عابد بیٹھا تھا تھا ان پر بیٹھا تھا اس نے کہا بھائی ایسے وہ تو نہیں نظر آئے وہ ان کو نظر آیا ایسے چمکیلی شکل میں بیٹھا کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا تو اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اللہ نے بھیجا ہے اور تجھے سیر ادھر کندے پر وہ کندے پر چڑھ گیا گیا اسے لٹرین پاخانہ تھا پیسے ایسے ہوتے تھیں اس نے اوپر اٹھا کے گھیرا اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور وہ پاخانے میں لتڑا پڑا تھا اکھے دیکھا سیکنڈ لگا کہا کہ اب میرے ساتھ ہی چلو تم چلے گئے ایک عالم بیٹھا تھا بھنگ پی رہا تھا تو اس نے کہا جی بہت اس سے بھی زیادہ روشن سورت میں گیا کہ آپ کی علم کی وجہ سے مجھے اللہ نے بھیجا فرشتہ میں آپ کو سیر کراؤں اس نے کہا ایسا کر میرے کان جو ہے ڈورے ہیں ذرا آگے ہو جائے شیطان تو جانتا تھا نا لے گیا اسے وہ ان کو ہی دکھانا چاہتا تھا نامراد تو ذرا نزدیک ہو جا جب نزدیک ہوا نا وہ جو ڈنڈا بھنگ والا تھا نا اس نے ایسا مارا کہ شیطان کی چیخ ہی نکل گئی کہا نامراد فرش نبیوں پر آتے ہیں میں نبی توڑا ہوں کہ جاہل نکو آپ بت اور جاہل میں جاہل کا بھی کہہ دوں ارے عالم پڑھے لکھے کو نہیں کہتے اور جہل ان پڑھ کو نہیں کہتے یہ وضاحت کر دوں اور شوکرا کی وضاحت آئے چھوکرا جاہل کہتے ہیں جو تکبر انات فخر کی وجہ سے حق کو تسلیم نہ کرے نہ مانے چاہے پڑھا لکھا بھی آئے اگر کوئی تبا سلیم رکھتا ہے ان پڑھ ہے وہ حق سن کر قبول کر لیتا ہے تو اسے جاہل مت کہو انجان کہو جاہل ہمیشہ زدی کو کہتے ہیں جو زیار تکبر کی وجہ سے حق کو تسلیم نہ کرے پوری دنیا کے علم ہے وہ جاہل ہے اسی, اسی لیے ابو جہل اپنے زمانے کا فصیح بلیغ تھا اس لیے ان پر کہا کرو جاہل ہر ایک کو نہ کہا کرو بلکہ بزرگان دین تو یہ فرما گیا ایک بزرگ کا شعر ہے فرمن کے پائے ہیں میں نے دو نشان جاہل دنیا میں شاغل اقبا سے غافل لما اقبال فرماتے فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشی سکولوں نے رکھ دی تج میں نگاہ خفاش فرمایا فیض فطرت تو تجھے ارباں سال جو رہنا ہے وہ زندگی دکھا رہا ہے ارے سکولوں نے تیری چمیٹی والی نگاہ بنا دی تو چالیس پچاس پر ساری زندگی ہی ختم کر گیا ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تین بچوں کو بارہ لاکھ لگا کر ایم اے کرایا ہے ڈبل ایم اے تین بچوں کو نتیجہ یہ ہے وہ اوور ایج ہو گئے ہیں ایک بچے کو بجلی کا کام سکھائے وہ نماز بھی پڑھتا ہے پیروں پر ہاتھ رکھ کے ملتا ہے اور پانچ ہزار مہینہ مجھے دیتا ہے باپ کو وہ گھر کی کوئی چیز اب ایمان سے خیال کرے کہ بارہ لاکھ سے تو بدے کی زندگی بن جاتی ہے آپ جو پیسے لگا رہے ہیں نا ان کو ذرا رکھتے جائیں دیکھے سے ہی جو دس بیس سال کے لیے یہ پورے ہوتے ہیں نا ابھی اور عمرہ اور کم ہو جائے گی کہ روحانی زوال ہے دیش کی مچی زندگی گئی سو والی چالیس پچاس پر آ گئی جوانیاں ختم ہیں وہ ایک سو دس سال تک والے صاحب ہمیں گٹڑی اٹھواتے تھے بے حیائیاں گانے عام ہو گئے تو اللہ نے جوانیاں بھی چھین لی ہیں وہ جوان نہیں رہے پہلے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بکری مرے گیڑ تیرہ بندے اکٹھے ہو کر بکری کو باہر نکالیں گے اور جب آزاد ایسا نہیں ہوں گے تو عمر بیس پچیس سال ہو جائے گی تو جب عمریں ہماری آ گئیں ادھر اور منفی اثرات شوگر کینسر ایڈ و غارت بم ایٹم زندگی میں کوئی برکت نہیں ہم مثبت اثرات دے کر خوش ہو رہے ہیں منفی اثرات پر ہم نے نگاہ بھی نہیں رکھی کہ یہ ماحول نے ہمیں دیا کیا ہے منفی اثرات کیا اس نے دیے ہیں ہم خوش ہیں اللہ نے فرمایا دنیا وت مانو اللہ فرمایا غیر مومن کی نشانی یہی ہے غیر مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتا اور اطمینان کر جاتا ہے یہ نہیں وہ فطرت کو استعمال نہیں کرتا جی بسوں پر نہ چڑھو جی فلانا کرو اور بہت باتیں یہ جو پھیلی ہوئی ہے یہ جی ہوئی ہے بات یہ گاڑیاں ہمارے مسلمان یت پر رہے بھائی خدا دعا مانگو مجھے لوگ فقر کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ فقیر ہیں کوئی ہمیں فقر دو میں کہتا ہوں نہ میں فکیر ہوں فقیروں کے در کا غلام ہوں میں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے یہ ہمارا فخر یہی ہے آمد. ولایت بھی یہی ہے فخر بھی یہی ہے سب کچھ کہ ہمارا خاتمہ بل ایمان ہو جائے ایمان پر ہماری موت آ جائے تو وہ جوان نہیں رہے بالکل دیکھو اب پھر ان کی اولاد کیا پتہ نہیں ہوگی وی سی آر نوجوان لے کر جا رہے ہوتے ہیں مجھے حسرت سے نکل جاتا ہے ارے بھائیو کبھی آپ نے آئینہ بھی دیکھا ہے آئینہ دیکھتے تو میرے خیال سی آر آپ نہ دیکھتے آپ تو جوانوں میں شمار بھی نہیں ہے کیا ہو ظلم ہو گیا جوانیاں گئی تندرستی گئی زندگی زندگی چالیس والی آ اپریشن آپریشن ڈاکو آ, آ چور آ ہمارا جو ہے سارا روحانی زیوال ہے ہم اس پر راضی ہیں زندگی مومن جو ہے ایک بزرگ جا رہے تھے اپنے پیر کے پاس گئے کہ پیر صاحب انہوں نے کیا کیا حضرت صاحب پانی نہیں تھا مچھلیاں زندہ دوڑ رہی تھیں آپ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی نہ اور مچھلیاں زندہ ہوں فرمایا حضرت صاحب پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام نہ اور مسلمان بھی زندہ ہو <تصفح> مسلمان بے قرار ہوتا ہے مسلمان بے قرار ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کیا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا مسلمانی سلام رسول اللہ نے فرمایا میں رسول بھیجتا ہی اس لیے ہوں ان کی شان اسی میں آئے کہ صرف حکم ان کا چلے حکم ان کا چلے حیران ان حکمرانوں پر کہ موت ان کو بالکل بھول گئی کہتا ہے بندہ کہلائے رحمان کا فیصل تیرے یہود تھا ایسی زندگی پہ جینا تیرا بے سود بزرگ کہتا ہے سبحان اللہ ارے نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش اور رسول تین سو تیرہ نبی جو ہے وہ قانون اس کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے نبی اعلی مخلوق ہے قانون صرف رسولی بناتا ہے بےزن اللہ نیا قانون رسولی لاتا ہے نبی کو اجازت نہیں ہے سوچو سے ہم کیا ہو رہا ہے ہم سے اور ہمارے حکمران کہاں پتہ نہیں چلے گئے ارے خدا کو حاکم نہیں مانتے رسول کو حاکم نہیں مانتے اپنا نبی کو اجازت نہیں قانون بنانے کی رسول اور پھر ہمارے رسول وہ رسول ہیں کہ اللہ نے وعدہ ساتھ میں امبیا رسول کو جمع کر کے وعدہ ہی لے لیا کہ میرا رسول آئے گا تو تمہارا قانون نہیں چلے گا بعد میں نبوت رسالت تسلیم کی ایسا رسول کہ یہاں کوئی رسول قانون نہیں بنا سکتا حضرت السلام آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متاہرہ چلائیں گے اللہ <تصفح> رسول ہم نے برٹش کا قانون چلا رکھا ہے رسالت کہاں گئی ارے رسول کی شان یہی ہے اس کا منی اس لیے اللہ بھیجتا ہے تو کیا ہم ناری کل میں رہی ہم نے رسول کو رسول مانا کہ ہمارا رسول برٹش ہو گیا کہ برٹش کا قانون تمہارے ملک میں حکمران چلا رہے ہیں افسوس ہے کہ وہ خدا کو حاکم نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں ہمیں حاکم مانو ظلم میں آئیے برٹس را چل رہا ہے آپ کے ملک میں قرآن ادھر ہے برٹش کی کتاب رکھی ہے معاملات میں فیصلے اس پر کر رہا ہے تمہارا حکمران اور قرآن نے اعلان فرما دیا کوئی مولوی ڈر سے پڑھتا نہیں وہ ملب یا حکم بیمان جول اللہ حکا محبوب جو حکمران میرے قرآن کے بغیر اپنے حکم چلاتے ہیں وہ مسلمان ہیں بھی نہیں کافر ہے چھوٹا سپارہ قرآن مجید لے آؤ نہ ہو تو میرے جساتوں دو سبوں میں تین کتاب ہی ہیں وہ ملم یاقم بیمان ضل اللہ یاقم بیمان ضل اللہ فاسکون یاقم بیمان زل اللہ ظالم محبوبہ جو میرے قرآن کے بغیر حاکم کے اپنا حکم چلاتے ہیں وہ کافر ہیں فاسق ہیں ظالم ہیں سکول والا برٹش لا چلا رہے ہیں پڑھتا ہے وہ بریٹس لا چلائے گا واہ علم تو دیکھو واہ نصیب ہمارا ارے ایسی زندگی سے تو ہماری موت ہی اچھی ہے جہاد کر رہے ہیں جی, جی کشمیر کو آزاد کر رہے ہیں دفاع اسلام کا نام نہیں دفاع ہے. بھائی تمہارا ملک آزاد ہے علامہ اقبال سے پوچھو وہ فرماتے ہیں سلطنت ہند میں ہے مسلمان کو سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں آزاد سزاد کشمیر میں لوگوں کے بچے بنائے جا رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے تمہارے ملک میں کہ جنت کا شارٹ شارٹ کٹ راستہ یعنی سیدھا راستہ جو راستہ ہونا پیچو والا پھر اس میں ایک سیدھا راستہ نکال کر جل تی کا پہنچ جاتا ہے جسے شارٹ کٹ کہتے ہیں کہ جنت کے بھی دو راستے ہیں ایک پیچو والا ایک سیدھا ہے है? اللہ نے فرمایا سرا تم مستقیم ایک ہی راستہ ہے جب نت ہے صحابہ کو ملی صحابہ نے پہلے جو جاہدوں پہ لشانی اپنے ملک میں زبانی جہاد کیا کفر ان پر ٹکرا گیا اور جب کفر ٹکرائے نا کفر کی موت ہوتی ہے اب ایمان سے آپ نے حکمرانوں سے بھی کہہ دو کہ اب تیاری ہی کرو اب وقت آ گیا ہے تمہارا تو تم ٹکرا گئے بات بھی حق نہیں سننا چاہتے ارے بادشاہ کا حق کہنے والا نکتا چینی کرنے والا مر گیا بادشاہ رو پڑا گزرا نے ارد کی وہ تو آپ پر تنقید کرتا تھا کیچڑ اٹھالتا تھا جا بجا وہ مر گیا اچھا ہوا آپ رو رہے ہیں اور فرمایا وہ تو میرا محافظ تھا اب وہ مر گیا میں فران بن جاؤں گا وہ تو مجھے سچی باتیں کرتا تھا وہ حکمران وہ تھے جو آپ کہنے والا مرے روئے ارے یہ حکمران نہیں ہے آپ کہنے والے کو مار دو برٹش لا چل رہا ہے ہمارے ملک میں بدنصیبی پی تو کہاں ہمارے کل مارے یہاں رسول تو ہم نے مانے نہیں ٹائم ہوتا میں آپ کو پتا چلا تھا کہ مقصود رسالت کے بغیر تکمیل مقصود رسالت کے بغیر میری سالت کا دعوی جھوٹا ہے اس پر میں آپ کو سبق دیتا لیکن ٹائم نہیں ہے مقصود رسالت ہے نہیں تو تسلیم ریسالت کہاں ہوا جب تکلیف تکمیل ہے مقصود رسالت نہیں ہے تو تسلیم رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے اس لیے قرآن نے اعلان فرما دیا وہ ملم یا برٹش لا اللہ پناہ دے اور آپ دین اسلام نصیب کرے تو ہمارے حکمرانوں کو اتنا تو ہو وہ ایک بزرگ کا شیر ہے یا پانچ شہروں پر عمل کر رہی ہے ہماری حکومت پانچ شیر بتا گئے وہ ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے دل کا اڑ کر سننا پانچ شہر ہیں بڑے بہترین ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے ان نے بیٹا بنایا احمد علی گڑھی کو اور باپ بنایا میکالے انگریز کو اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے پہلا حکم تعلیم اور قانون ہمارا اپنائیے حرام حلال کیا ہے جو مرضی آئے کھائیے سمجھ گیا میری بات ایسا ہے غلط ہے ایسا ہے کہ تعلیم بھی ان کی قانون بھی ان کا حرام حلال کا امتیاز اٹھ گیا ایسا ہے نہیں ہے دوسرا شعر سنو محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے اور نشانۂ تنقید مولوی کو ٹھہرائیے دوسرا اس نے کہا کہ امامت سغرا پر تنقید کرنا کہ سارے مولوی بھی ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ صحیح نہیں ہوتا ایک ٹھنڈا صحیح آ جائے پورا ماحول صحیح ہو جائے گا وہ امامت کبرا ہے تم امامت سغرا پر رہنا پیر امامت وسطہ ہے امامت وسطی پر بھی تم نہیں تنقید کرنی سغرا پر تنقید کرنا ہے نیشا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہماری تہذیب ہو ہے یہاں سی نکالنا پہنکانا کمیز ہو قدم ان دبرن کا ذکر ہے دونوں دبر چھپ گئے دونوں تو انہوں نے بینڈ بنائی اور کمیز بیچ میں چست لباس جس سے ننگیج کا فوٹو نظر آئے وہ حرام ہے اسلام میں اس میں نواز جائز نہیں ہے چست لباس حرام ہے بینڈ پتنون کا تو نہیں کہا گیا چوست لباس میں بینڈ پتنون آ جاتی ہے دوسرے ہمارے آپ و جوان جہاں بھی دیکھو کمیس چھوٹے کمیص آگے ننگے پیچھا ننگائی کر دیا انہوں نے ہمیں ان کی ہے کیونکہ تعلیم سے قانون بنتا ہے اور قانون سے تہذیب پھیلتی ہے یاد رکھنا انہوں نے مبہ بھی تعلیم کو بنایا ہے چورنجا سفے پر مجھ پر ناراض نہ ہوں میں آپ کو دے رہا ہوں جو تم سکول والے پڑھا رہے ہیں غلط ہو تم بے شک مجھ کو سزا دینا چورنجا صفح مطالعہ پاکستان چودھری کی کتاب منفی اثرات تعلیم کے 1880 میں انہوں نے لکھا کہ احمد علی گڑی نے خود اس بات کو تسلیم کیا اور بیان دیا کہ ہم نے تو کہا تھا جو پڑھیں گے اچھے لوگ بنے گے جو پڑھتے جاتے ہیں شیطان ہی بنتے جاتے ہیں یہ نصاب میں ہے چودویں کی کتاب ہے ڈگری کالج شبیر مغل کی شاہی کی لکھی ہوئی ہے ڈگری کالج میں پڑھائی جا رہی ہے چون صفحے پر شیطان سے خدا کریم مخلوق ہے ہم سے کیوں ناراض تو تم نے تو نصاب میں یہ رکھا ہے تم تو پڑھا رہی ہو خود آحل اللہ کے پاس جانا شیر کہ ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس آئیے تیسرا شیر آہل اللہ جی خیر اللہ کے پاس نہ جاؤ ہے مسئلہ ندیے کے پاس نہ جاؤ جی غیر اللہ ایمان سے ذرا توجہ کوئی اسلام کی سمجھ میں لکھو قرآن میں اللہ نے کسی نبی کو غیر اللہ نہیں کہا تابے سے کہہ رہا ہوں کسی کو نبی اللہ کہا کسی کو صفی اللہ کہا کسی کو روح اللہ کہا کسی کو حبیب اللہ کہا کسی کو خلیل اللہ کہا سارے قرآن میں مجھے دکھا دو کسی نبی کو اللہ نے غیر اللہ کہا مجھے قتل کر دو تم ان کو غیر اللہ کہ تو آل اللہ ہی لوگ ان کو اللہ نے اللہ کہا میرے دوست احملہ آل کے پاس جانا شرک ہے سعودی عرب والے سب کے مرکز ہیں گئے اس نے کہا آہل کے پاس جانا شرک ہے ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس آؤ ارے آل کی شان ہے میں بتا دوں جو صحیح معنی احمد آل اللہ ہوگا اس کے پاس جب بھی جاؤ گے وہ کہے گا سب کو چل ہے مورتا تو زندہ کرے گا کہے گا اللہ نے کیا ہے میں کچھ نہیں ہوں یہ آل اللہ کی شان ہے غیر اللہ کہے گا میں ہوں تھوڑی سی مثال دے دوں آل اللہ ہم غیر اللہ نہیں کہتے ہم نمرود کو غیر اللہ کہتے ہیں نمرود کو غیر اللہ آپ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید ہے کہ اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے ایمان سے قرآن مجید ہے. ایسا ہے نا پتا ہے آپ کو بحث ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے تو نمرود تھا غیر اللہ وہ کہتا ہے آنا ہوئی امید میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں یہ غیر اللہ اور آہل اللہ میں فرق ہے بس تو بیٹھتا ہے اللہ کی یہ مددگار نہیں کوئی کہے مددگار ہے تو وہ مشرقہ ہے اللہ مدد اور کوئی مددگار نہیں ارے بھائی پھر تو خدا نہیں بچتا ارے زریمان سے کچھ تو سمجھ رکھو کہ اللہ کے بغیر وہ کہتے ہیں کوئی مددگار نہیں اگر کوئی کہو مددگار تو وہ مشرقہ ہے تو خدا نہیں بچتا ارے مکے والے کو اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں وہ حاجرین یار اتنا تو میں قرآن مجید بھی کچھ پال لیا کرو مکے والے کو کیا فرمایا وہ حاجرین اور مدینے شریف والے کو کیا فرمایا انساء. جاؤ مسئلہ پوچھو انسار جمع ناصر سر کیا اور ناصر مانا مددگار اللہ ہے پھر تو خدا ہی نہیں بچتا تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وہ مددگار ہے اور نبی صغیرہ گنا سے پاک ہوتا ہے شرک کبیرا کا بھی بڑا ہے حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن مجید نے بیان کیا کالا سب مریم من انساری اللہ کوئی اللہ کی طرف سے میرا بھی مددگار ہے ہماری انسار اللہ ہماری ہم اللہ کے تیرے مدد اللہ کے مددگار ہے تیری مدد اللہ کی مدد سورت محمد نے اللہ نے فرمایا کم وہی سب تک دامکم اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا قوم ہوتا تو مدد کے بارے میں بولتا آپ کو اور آپ کا ذہن صاف کر دیتا بہرحال اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مددگار نہیں ہے اللہ نے یہ فرمایا کہ الہ کسی کو نہ مانو نبی جو ہے انہوں نے کہا معبود کوئی نہیں ہے ارے تمہارے سامنے آسمان کے نیچے اتار دینا تو اس کو خدا نہ مانو یوں سمجھو تم نے خدا کی طاقت دی ہوئی سے کیا ہے تو خدا نہیں ہے خدا ہوئی ہے اگر بے دین سے سرزد ہو تو سمجھو اللہ ہمیں آزما رہا ہے اگر کسی آہل اللہ سے سمجھو تو سمجھو کرامت ہے مددگار مددگار تو اللہ نے فرمایا رزاق کے فرمایا ڈریکٹ والے بیٹھے ہوں گے کوئی ارے رضاک تو کسی کو نہیں فرمایا نا آپ ہے کسی کو اللہ نے قرآن مجید میں رضاک کا نام نہیں فرمایا ایک دوسرے کی اچھے ہی پر مدد کرو بلا ونو لالل اس میں ونود تو سلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو شرک کو تو اللہ فرماتا مدد کرو ایک دوسرے کی کیسا مذہب دے دیا چوتھا شعر ہے کہ بند کر دو دینی مدارس جتنا جلدی ہو سکے سو سال پہلے گیا عمل کر رہی ہے بند کر دو دینی مدارس جتنا سلطی ہو سکے سوچو نہ کچھ پس تم ہمیں بچائیے خدا کا نام ختم کرنا ہے اگر تو مولوی کو ملک سے بھگائیے یہ پانچ شعر کر گئے ہیں اور پانچوں پر عمل اب ہو رہا ہے کہ دین علم پڑھاؤ اور اجازت ہماری لو مشروط کر دیا مطلق حکم کو ماں آپ کو بتاتا کہ مطلق حکم کو مشروط کرنے والا مسلمان نہیں ہے کیونکہ متلا کتاب خدا رسول کیا وہ مشروط نہیں ہے باقی سب کے حکم کو ماننے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے اجازت لینی پڑے گی ارے خدا رسول کے حکم سے ہم کسی سے اجازت لیتے نہیں اس لیے ہم نے مدرسہ ہی بند کر دیا کیا وہ مدرسہ ہی مدرسہ نہیں ہے جو یہودیوں کی اجازت سے چلے مشروط کر دیا اللہ کے علوم فریضت اللہ کل مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم یہ فرض کر دیا ہر مسلمان پر اور تم کہ ہماری اجازت لو یا پھر سکول رکھو لاکھوں سکول ایسے چل رہے ہیں جن میں دینی مذہب نہیں ہے مسئلے چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اور اس علم علم کے بغیر یہودی کے, علم کے بغیر بغیر یہودی دینی مدرسہ نہیں چل سکتا خدا دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ نہ ہدایت دے آپ اور ہم کو دین اسلام نصیب کرے ارے ساری زندگی ہماری یوں ہی گئی ایمان سے قبر کی جیل سے ڈرو رے اس جیل سے نہ ڈرو قبر کی جیل کا فکر رکھو کروڑوں سال کی بادشاہی ہمارے حکمرانوں کو کچھ خدا کروڑوں سال کی بادشاہی خدا کی قسم خدا رسول کی بے فرمانی میں وارے نہیں کھاتی کروڑوں سال کی بادشاہی کیا نشہ آ گیا کہ خدا اپنے رب سے ہم پانی ہو گئے رسول کے مقابلے میں برٹش نہ چلا رہے ہیں اور ہم مسلمان کا دعویٰ بھی ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اور ہم کو دین اسلام نصیب کرے ٹائم بہت تھوڑا ہے موضوع میں آٹھ دس لکھ کر آیا تھا بس کچھ تھوڑے تھوڑے دھیان کر دیے اس کو اللہ منظور کرے اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک میں ارے اسلام زندہ باد کہا کرو پاکستان زندہ باد میں نہیں کہتا اسلام سے ہماری زندگی ہے اور اسلام سے ہمارے ملک کی زندگی ہے بدماشی رشوت نا مختلف اثرات ایک ہیں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس لیے بزرگان دین کے نزدیک نہ اہل حکومت وہی ہے جو رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتی کیونکہ عدلیہ اور انتظامیہ دو بڑے ادارے ہوتے ہیں عدلیہ سے قوم کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے اور انتظامیہ سے قوم کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے کان سن کر میری بات دل میں رکھنا جب رشوت عام ہو جائے نہ عدلیہ سے انصاف ملتا ہے نہ انتظامیہ سے تحفظ ملتا ہے قوم <تصفيق> کو جب انصاف اور تحفظ نہ ملے کام ڈاکا شر فساد کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہے جب قوم تباہ ہو جاتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے تو ملک قوم کا باغی ملک اور قوم کا ڈاکو اور ملک اور قوم کا غدار راشی حکمران ہے دعوے سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کوئی بات کرے تو رشوت امول جرائم ہے قبض ام امراض ہے تمام جرم رشوت سے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے یوں کہو کیونکہ ڈاکو چھپ کر لوٹتا ہے ٹھیک ہے زہر ہوتا ہے سارا زہر نہیں ہوتا ڈاکو چھپ کر لوٹتا ہے کبھی کبھار لوٹتا ہے اور امیر کو لوٹتا ہے ارے راشی ہر غریب کو لوٹتا ہے امیر کو لوٹتا ہے اور زہر جرانے لوٹتا ہے ایک بزرگ کہنے لگے مجھے یہ مولا دیا فوجی حکومت تو بالکل بےکار ساتھ ہے میں نے کہا کیوں کہا, چوری ڈاکے بدماشی رشوت ایک سپاہی کہہ رہا تھا میں نے فوجی بڑا افسر تھا اس کو میں ملا میں نے کہا سپاہی آپ کو دعا دے رہا تھا وہ کہنے لگا کیسے میں نے کہا تھا جب کے فوجی ہے ہماری لوٹ کا سوٹ بھر گئی ہے ارے سوچنے کا مقام ہے کہ تین سو بیگا پٹواری نے بنا رکھا ہے یہی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں یہ تو اپنے پیٹ کے لیے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں مت ہے کتا یہ جھون کردہ کھاون کیتے ظالم ملک دی راکھی کردہ اپنے باہم کیتے جو جانور مر جائے اسے جھون کرتے ہیں. جو ہیں وہ راکھی کرتا ہے جھون سے محبت نہیں ہوتی وہ اپنے کھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور ظالم ملک کی راکھی کرتا ہے اپنے کھانے کے لیے وہ بھی اس کی مثال دی مسلم ملک کی راکھی کردہ دین بچاون کیتے ظالم کتا دیں لڑتے پیٹ پر راون